أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اب كه ديجيه اے اللہ اے بادشاہی کے مالک تو جسے چاہے بادشاہی دیتا ہے اور جس سے چاہے بادشاہ بادشاہی چھین لیتا ہے اور تو ہی جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت دیتا ہے سب بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے بے شک تو ہر چیز پر خوب قادر ہے وطرج الحئی تھی غیر تو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور تو مردے سے زندے کو اور زندے سے مردے کو نکالتا ہے اور جسے تو چاہے بے حساب رزق دیتا ہے اہل ایمان مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو ہرگز دوست نہ بنائیں اور جو کوئی ایسا کرے گا تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں الا یہ کہ تم ان کافروں کے شر سے بچنا چاہو اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور تمہیں اللہ ہی کی طرف اور تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات والارض آپ <قدیر> کہہ دیجیے اگر تم وہ بات چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے یا اسے ظاہر کرو اللہ اسے جانتا ہے اور وہ اسے بھی جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قوت و طاقت کا اظہار ہے شاہ شاہ کو گدا بنا دے گدا کو شاہ بنا دے تمام اختیارات کا مالک وہی ہے الخیربیادی کا بجائے بید الخیر الخیر بیدیٰ کی بجائے بیدی خیر خبر کی تقدیم سے مقصود تخصیص ہے یعنی تمام بھلائیاں صرف تیرے ہی ہاتھ میں ہیں تیرے سوا کوئی بھلائی دینے والا نہیں شر کا خالق بھی اگرچہ اللہ تعالیٰ ہی ہے لیکن ذکر صرف خیر کا کیا گیا ہے شر کا نہیں اس لیے کہ خیر اللہ اس لیے کہ خیر اللہ کا فضل محض ہے بخلاف شر کہ کہ یہ انسان کے اپنے عمل کا بدلہ ہے جو اسے پہنچتا ہے یا اس لیے کہ شر بھی اس کے قضاء و قدر کا حصہ ہے جو خیر کو متضمن ہے اس اعتبار سے اس کے تمام افعال خیر ہیں کلو ہے خیر بحال فتح القدیر پھر رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرنے کا مطلب موسمی تغیرات ہیں رات لمبی ہوتی ہے تو دن چھوٹا ہو جاتا ہے اور دوسرے موسم میں اس کے برعکس دن لمبا اور رات چھوٹی ہو جاتی ہے یعنی کبھی رات کا حصہ دن میں اور کبھی دن کا حصہ رات میں داخل کر دیتا ہے جس سے رات اور دن چھوٹے یا بڑے ہو جاتے ہیں پھر جیسے نطفہ مردہ پہلے زندہ انسان سے نکالتا ہے پھر اس مردہ نطفہ سے انسان اسی طرح مردہ انڈے سے پہلے مرغی اور پھر زندہ مرغی سے انڈا مطلب مردہ یا کافر سے مومن اور مومن سے کافر پیدا فرماتا ہے پھر اولیاء ولی کی جمع ہے ولی ایسے دوست کو کہتے ہیں جس سے محبت اور خصوصی تعلق ہو جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اہل ایمان کا ولی قرار دیا ہے اللہ ولی اللہ منو یعنی اللہ اہل ایمان کا ولی ہے مطلب یہ ہوا کہ اہل ایمان کو ایک دوسرے سے محبت اور خصوصی تعلق ہے اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی مطلب دوست ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں اہل ایمان کو اس بات سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے کہ وہ کافروں کو اپنا دوست بنائیں کیونکہ کافر اللہ کے بھی دشمن ہیں اور اہل ایمان کے بھی دشمن ہیں تو پھر ان کو دوست بنانے کا جواز کس طرح ہو سکتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو قرآن کریم میں کئی جگہ بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے تاکہ اہل ایمان کافروں کے موالات مطلب دوستی اور ان سے خصوصی تعلق قائم کرنے سے گریز کریں البتہ حزب ضرورت و مسلحت ان سے صلح و معاہدہ بھی ہو سکتا ہے اور تجارتی لین دین بھی اسی طرح جو کافر مسلمانوں کے دشمن نہ ہوں ان سے حسن سلوک اور مدارات کا معاملہ بھی جائز ہے جس کی تفصیل سورہ ممتنا میں ہے کیونکہ یہ سارے معاملات موالات دوستی محبت سے مختلف ہیں پھر یہ اجازت ان مسلمانوں کے لیے ہے جو کسی کافر حکومت میں رہتے ہوں کہ ان کے لیے اگر کسی وقت اظہار دوستی کے بغیر ان کے شر سے بچنا ممکن نہ ہو تو وہ زبان سے ظاہری طور پر دوستی کا اظہار کر سکتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم عملت من کلونفسمل محضرہ وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ الله نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ جس دن ہر شخص اپنے کیے ہوئے اچھے عمل کو اور اپنے کیے ہوئے برے عمل کو اپنے سامنے پائے گا وہ خواہش کرے گا کاش اس کے اور اس کی برائی کے درمیان دور کا فاصلہ ہوتا اس کے اور اس کی برائی کے درمیان دور کا فاصلہ ہوتا اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور اللہ اپنے بندوں سے بڑی شفقت کرتا ہے قل ان کن تم تحبون الله فتتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور الرحيم اپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے رسول فعین فعین اللہ آپ کہہ دیجئے تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو پھر اگر وہ مو موڑے تو بے شک اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا ان اللہ اصطفا آدم و نوحا و, و عمران علی العالمین بے شک اللہ نے آدم کو نوح کو آل ابراہیم اور ال عمران کو تمام جہانوں میں سے نبوت کے لیے چن لیا ہے ذریتا بعضها من بعض واللہ سمیع علیم یہ ایک دوسرے کی اولاد تھے اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف یہود اور نصارہ دونوں کا دعویٰ تھا کہ ہمیں اللہ سے اور اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت ہے بالخصوص عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ و مریم علیہ السلام علیہ السلاۃ والسلام کی تعظیم و محبت میں جو اتنا غلو کیا کہ انہیں درجے علوحیت پر فائز کر دیا اس کی بابت بھی ان کا خیال تھا کہ ہم اس طرح اللہ کا قرب اور اس کی رضا و محبت چاہتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دعووں اور خود ساختہ طریقوں سے اللہ کی محبت اور اس کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی اس کا تو صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ میرے آخری پیغمبر پر ایمان لاؤ اور اس کا اتباع کرو اس آیت نے تمام دعوے داران محبت کے لیے ایک کسوٹی اور معیار مہیا کر دیا ہے کہ محبتِ الہی کا طالب اگر اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر یقیناً وہ کامیاب ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے ورنہ وہ جھوٹا بھی ہے اور اس مقصد کے حصول میں ناکام بھی رہے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے میں عمل بہوالِ صحیح مسلم حدیث نمبر سترہ سو اٹھارہ مطلب جس نے ایسا کام کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے یعنی ہمارے بتلائے ہوئے طریقے سے مختلف ہے تو وہ مسترد ہے پھر یعنی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تمہارے گناہ ہی معاف نہیں ہوں گے بلکہ تم اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ گے اور یہ کتنا اونچا مقام ہے کہ بارگاہ الٰہی میں ایک انسان کو محبوبیت کا مقام مل جائے پھر اس آیت میں اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اطاعت رسول کی پھر تاکید کر کے واضح کر دیا کہ اب نجات اگر ہے تو صرف اطاعت محمدی میں ہے اور اس سے انحراف کفر ہے اور ایسے کافروں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا چاہے وہ اللہ کی محبت اور قرب کے کتنے ہی دعوے دار ہوں اس آیت میں حجیت حدیث کے منکرین اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گریز کرنے والوں والوں دونوں کے لیے سخت وعید ہے کیونکہ دونوں ہی اپنے اپنے انداز سے ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں جسے یہاں کفر سے تعبیر کیا گیا ہے عائدن اللہ عمنہ پھر انبیاء علم صلاحت والسلام کے خاندانوں میں دو عمران ہوئے ہیں ایک حضرت موسا و ہارون علیہ السلام کے والد اور دوسرے مریم علیہ السلام کے والد اس آیت میں اکثر مفسرین کے نزدیک یہی دوسرے عمران دوسرے عمران مراد ہیں اور اس خاندان کو بلند درجہ حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے حاصل ہوا اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا نام مفسرین نے حن بنت فاکوز لکھا ہے بحوالِ تفصیر القرطبی و ابن کثیر اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے عمران کے علاوہ مزید تین خاندانوں کا تذکرہ فرمایا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے وقت میں جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی ان میں پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہیں جنہیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی انہیں مسجود ملائک بنایا انہیں مسجود ملائق بنایا انہیں اسماں کا علم عطا کیا اور انہیں جنت میں رہائش پذیر کیا جس سے پھر انہیں زمین میں بھیج دیا گیا جس میں اس کی بہت سی حکمتیں ہیں دوسرے حضرت نوح علیہ السلام ہیں انہیں اس وقت رسول بنا کر بھیجا گیا جب لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو معبود بنا لیا انہیں عمر طویل عطا کی گئی انہوں نے اپنے قوم کو ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی لیکن چند افراد کے سوا کوئی آپ پر ایمان نہیں لایا بالآخر آپ کی بد دعا سے اہل ایمان کے سوا دوسرے تمام لوگوں کو غرق کر دیا گیا آل ابراہیم کو یہ فضیلت عطا کی کہ ان میں انبیاء و سلاطین کا سلسلہ قائم کیا اور بیشتر پیغمبر آپ ہی کی نسل سے ہوئے حتیٰ کہ کائنات میں علال اطلاق سب سے افضل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہوئے پھر یہ دوسرے معنی ہے دین میں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذْ قَالَتِ اِمْرَأَةُ عِمْرَانَا رَبِّ اني نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي فَتَقَبَّلْ مِنِّي اِنَّكَ أَن تَسَّمِيعُ الْعَلِيمُ جب عمران کی بیوی نے کہا اے میرے رب بے شک میں نے منت مانی ہے کہ جو بچہ میرے پیٹھ میں ہے وہ تیرے ہی, تیرے ہی لیے وقف ہے چنانچہ تو اسے مجھ سے قبول فرما بے شک تو ہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعَتُهَا أُنثَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُكَ الْأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پھر جب اس نے بچی کو جنم دیا تو کہنے لگی میرے رب بے شک میں نے تو لڑکی کو جنم دیا ہے اور اللہ خوب جانتا تھا جو اس نے جنا تھا اور لڑکا اس لڑکی کی مثل نہیں اور بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے اور بے شک میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں هذا، چنانچہ اس کے رب نے اس لڑکی کو اچھے طریقے سے قبول کر لیا اور اس کی بہت اچھی پرورش کی اور زکریا کو اس کا سرپرست بنا دیا زکریا جب بھی محراب میں داخل ہوتے تو اس کے پاس کچھ کھانے پینے کی چیزیں پاتے وہ کہتے اے مریم تیرے پاس یہ کہاں سے آئیں وہ کہتی یہ اللہ کی طرف سے آئی ہیں بے شک اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے وہی زکریہ نے اپنے رب سے دعا کی کہا میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا کر بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف محرم تیرے ہیلی وقف کا مطلب تیری عبادت گاہ کی خدمت کے لیے وقف پھر اس جملے میں حسرت کا اظہار ہے اور احتجار بھی حسرت اس طرح کہ میری امید کے برعکس لڑکی ہوئی ہے اور اتزار اس طرح کہ نظر سے مقصود تو تیری رضا کے لیے ایک خدمت وقف کرنا تھا اور یہ کام ایک مرد ہی زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتا تھا اب جو کچھ بھی ہے تو اس تو اسے جانتا ہی ہے بہوال فتح القدیر پھر حافظ ابن کثیر نے اس آیت سے اور دیگر احادیث نبوی سے استدلال کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بچے کا نام ولاد ولادت کے پہلے روز رکھنا درست ہے اور حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے تمام احادیث پر بحث کر کے آخر میں لکھا ہے کہ پہلے روز تیسرے روز یا ساتویں روز نام رکھا جا سکتا ہے اس مسئلے میں گنجائش ہے ول رفیع واسی تحفۃ المود صفحہ نمبر ایک پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی چنانچہ صحیح حدیث میں ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو مس کرتا مطلب چھوتا ہے جس سے وہ چیختا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مس سے شیطان سے حضرت مریم اور ان کی اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو محفوظ رکھا ہے میں فیصت ہلثار وبن بحوالِ صحیح البخاری حدیث نمبر 4548 و صحیح مسلم حدیث نمبر 2366 پھر حضرت ذکریہ علیہ السلام کی بیوی حضرت مریم علیہ السلام کی خالہ تھی اس لیے بھی علاوہ ازیں اپنے وقت کے پیغمبر ہونے کے لحاظ سے بھی وہی سب سے بہتر کفیل بن سکے بن سکتے تھے جو حضرت مریم علیہ السلام کی مادی ضروریات اور علمی و اخلاقی تربیت کے تقاضوں کا صحیح اہتمام کر سکتے تھے اس لیے قرآن ان کے نام نکلا پھر المحراب سے مراد حجرا ہے جس میں حضرت مریم علیہ السلام رہائش پذیر تھیں رزق سے مراد پھل فروٹ ہیں یہ پھل ایک تو غیر موسمی ہوتے گرمی کے پھل سردی کے موسم میں اور سردی کے گرمی کے موسم میں ان کے کمرے میں موجود ہوتے دوسرے حضرت ذکریہ علیہ السلام یا کوئی اور شخص لا کر دینے والا نہیں تھا اس لیے حضرت ذکریہ علیہ السلام نے ازراہ تعجب و حیرت پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے انہوں نے کہا اللہ کی طرف سے یہ حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت تھی مجزہ اور کرامت خرق عادت امور کو کہا جاتا ہے یعنی جو ظاہری مخفی اور عادی تمام اسباب کے خلاف ہو یہ کسی نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اسے معجزہ اور کسی ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اسے کرامت کہا جاتا ہے یہ دونوں برحق ہیں تاہم ان کا صدور اللہ کے حکم سے اور اس کی مشیت سے ہوتا ہے نبی علی کے اختیار میں یہ بات نہیں کہ وہ معجزہ اور کرامت جب چاہے صادر کر کے دکھا دے اس لیے معجزہ اور کرامت اس بات کی تو دلیل ہوتی ہے کہ حضرت کہ حضرات اللہ کی بارگاہ میں خاص مقام رکھتے ہیں لیکن اس سے یہ عمر ثابت نہیں ہوتا کہ ان کی مقبولین بارگاہ کے پاس کائنات میں کائنات میں تصرف کرنے کا اختیار ہے جیسا کہ اہلِ بدت اولیاء کے کرامتوں سے عوام کو یہی کچھ باور کرا کے انہیں شرکی عقیدوں میں مبتلا کر دیتے ہیں اس کی مزید وضاحت بعض موجزات کے زمن میں آئے گی انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّ فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَح اَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَا مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ پھر جب وہ حجرے میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا تو فرشتوں نے اسے آواز دی بے شک اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے وہ اللہ کہ ایک کلمہ مطلب عیسیٰ کی تصدیق کرے گا اور سردار اور پارسا اور نیک کاروں میں سے نبی ہوگا قال ربی انہا یکون لی غلام وقد بلغنی الكبر ومرأتی عاقر قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء زکریہ نے کہا اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیوں کر ہوگا. میرے ہاں لڑکا کیوں نہ کر ہوگا جب میں خود بوڑھا ہوں ہو چکا اور میری بیوی بانجھ ہے فرشتے نے کہا اللہ اسی طرح جو چاہے کرے کرتا ہے اللہ جس طرح جو چاہے کرتا ہے قلبی ذکریا نے کہا میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما اللہ نے کہا تیری نشانی یہ ہے کہ تو کہ تو تین دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا بات چیت نہ کر سکے گا اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کر اور صبح و شام اس کی تصبیح کر وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اسْطَفَاكِ وَطَحَّرَكِ وَاسْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ اور یاد کرو جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تجھے چن لیا ہے اور تجھے پاکیزگی عطا کی ہے اور دنیا بھر کی عورتوں میں سے تجھے منتخب کیا ہے یا مریم قنو تیلی ربکی واسجدی ورکعی مع راکعین اے مریم اپنے رب کی فرما برداری کر سجدہ کر اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرم وم تل از یقین اے نبی یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وہی کرتے ہیں اور آپ اس وقت ان کے پاس موجود نہ تھے جب وہ اپنی قلم ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کا سرپرست ہو اور نہ آپ اس وقت ان کے پاس تھے جب وہ باہم جھگڑ رہے تھے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف بے موسمی پھل دیکھ کر حضرت ذکریہ السلام کے دل میں بھی بڑھاپے اور بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود یہ آرزو پیدا ہوئی کہ کاش اللہ تعالی انہیں بھی اسی طرح اولاد سے نواز دے چنانچہ انہوں نے نہایت آج و انکسار کے ساتھ اللہ تعالی سے دعا کی جسے اللہ تعالی نے شرف قبولیت سے نوازا پھر اللہ کے کلمے کی تصدیق سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت لیہ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے ایک قول کے روح سے دونوں آپس میں خالہ ذات تھے دونوں نے ایک دوسرے کی تائید کی مزید وضاحت کے لیے دیکھیے سورہ مریم آیت نمبر آٹھ کا حاشیہ سیدن کے معنی ہے سردار حصور کے معنی ہے گناہوں سے پاک یعنی گناہوں کے قریب نہیں پھٹکتے گویا کہ ان کو ان سے روک دیا گیا ہے یعنی حصور بیمانہ محصور بعض نے اس کے معنی نامرد کے کیے ہیں لیکن یہ صحیح نہیں کیونکہ یہ ایک عیب ہے جبکہ یہاں ان کا ذکر مدح اور فضیلت کے طور پر کیا گیا ہے پھر بڑھاپے میں موج... بڑھاپے میں موجزانہ طور پر اولاد کی خوشخبری سن کر اشتیاق میں اضافہ ہوا اور نشانی معلوم کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تین دن کے لیے تو لوگوں سے ہم کلام نہیں ہو سکے گا جو ہماری طرف سے بطور نشانی ہوگی لیکن تو اس خاموشی میں کثرت سے صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کیا کرتا بیان کیا کر تاکہ اس نعمت الہی کا جو تجھے ملنے والی ہے شکر ادا ہو یہ گویا سبق دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری طلب کے مطابق تمہیں مزید نعمتوں سے نوازے تو اسے حساب سے اس کا شکر بھی زیادہ سے زیادہ کرو پھر دوبارہ کہتا ہوں کہ یہ گویا سبق دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمہاری طلب کے مطابق تمہیں زیادہ نعمتوں سے نوازے تو اسی حساب سے اس کا شکر بھی زیادہ سے زیادہ کرو پھر حضرت مریم علیہ السلام کا یہ شرف و فضل ان کے اپنے زمانے کے اعتبار سے ہے کیونکہ صحیح حدیث میں صحیح احادیث میں حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ حضرت خدیجہ حضرت خدیجہ رضی العانوں کو بھی خیر سایہ سب عورتوں میں بہتر کہا گیا ہے متفقن علیہ ایک اور روایت میں ہے مردوں میں تو بہت کامل ہوئے ہیں مگر عورتوں میں صرف آسیہ فرعون کی بیوی اور مریم بنت عمران کامل ہوئیں اور عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کو تمام کھانوں پر فضیلت حاصل ہے بہوال صحیح البخاری حدیث نمبر 3411 ہزار و صحیح مسلم حدیث نمبر 2431 اور سنن ترمیدی کی روایت میں حضرت فاطمہ بن تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فضیلت والی عورتوں میں شامل کیا گیا ہے بہوالے ابن کثیر اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ مذکورہ خواتین اور چند عورتوں میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ مذکورہ خواتین ان چند عورتوں میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے دیگر عورتوں پر فضیلت اور بزرگی عطا فرمائی یا یہ کہ وہ اپنے اپنے زمانے میں فضیلت رکھتی تھیں واللہ عالم پھر آج کل کے اہل بدت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلوِ عقیدت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے اللہ تعالیٰ کی طرح عالم الغیب اور ہر جگہ حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ گڑھ رکھا رکھا ہے گڑھ رکھا ہے اس آیت سے ان دونوں عقیدوں کی واضح تردید ہوتی ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتا کہ ہم غیب کی خبریں آپ کو بیان کر رہے ہیں کیونکہ جس کو پہلے ہی علم ہو اس کو اس طرح نہیں کہا جاتا اور اسی طرح حاضر و ناظر کو یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے جب لوگ قرآن اندازی کے لیے قلمیں ڈال رہے تھے قرآ اندازی کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کے اور بھی کئی خواہش مند تھے بینوحی ہی علیق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی صداقت کا اس بات بھی ہے جس میں یہودی اور عیسائی شک کرتے تھے کیونکہ وہی شریعت پیغمبر ہی پر آئی ہے غیر پیغمبر پر نہیں